السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بسم اللہ وصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد ریاض صالحین کا پہلا باب باب الاخلاص آج اس کی حدیث نمبر نو ہے انشاءاللہ وعن ابی بکرہ تنفیع ابن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو بکرہ نفیع بن حارث قوی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا اذل تقال المسلمان بسیفہما جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں نکال کر سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں فلقات الفنار قاتل اور مقتول مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنم میں ہیں کُل تو سیدنا ابو بکرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی علیہ صلاح والسلام اے اللہ کے رسول صلی اللہ علام ہاد القاتل فما بال المقطلی کہ ایک دوسرے کو مارنے والا جو ہے یہ تو ایک قاتل ہوا ایک مقتول ہوا تو یہ دونوں جہنم میں کیوں گئے قاتل اور مقتول لڑنے والے آپس میں دونوں جہنم میں کیوں گئے کال نبی علیہ صلاۃ وسلم نے فرمایا ان ہو کا نہ ہری کہ جو مقتول ہے جو مر گیا قتل ہو گیا جس کا وہ جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے جو قاتل بن گیا اس کو بھی مارنے کے لیے مارنے کی حرص رکھتا تھا متفق یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام کی اس حدیث میں ہمیں کچھ درس ملتے ہیں پہلا درس یہ کہ انسان دو مسلمان کسی بھی برائی کے لیے کہ کوئی بھی ارادہ دل کا ارادہ اس کا برا ہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے یا اپنے لیے تو اس کا جزا اس کی سزا اس کو مل کر ہی رہے گی اگر اس نے دل کا ارادہ اپنا یہ کر لیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہی برائی کرنی ہے اور اس ارادے کے بعد وہ کام کر گزرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جرم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر یہ انعام ہے نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا آدمی انسان اگر کوئی ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل کے ارادے پر ثواب دے دیتا ہے اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا وہ ارادہ ابھی تک لکھا نہیں جاتا اس کو اس برائی, برے ارادے پر ابھی سزا کے لیے یا اس کو گناہ کے لیے نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اپنے جسم سے اپنے اعزاز سے وہ برائی کر نہیں گزرتا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہی ہمیں ثواب مل جاتا ہے اور برائی کا ارادہ کرنے کے پر ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا یہاں تک کہ ہم اس کو ادا نہ کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ سلاد السلام کی یہ حدیث جو ہمیں بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں کس لیے ہوں گے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہوں گے وہ یہ چاہے گا کہ میں اس کو مار دوں دوسرا چاہے گا کہ میں اس کو مار دوں جبکہ ان کا معاملہ قتل کا کرنے کا لڑنے کا ایک دنیاوی معاملہ ہوگا تو اس دنیاوی معاملے میں وہ اپنے غیرت کو للکارتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ایک دوسرے کو مارنے پر تل جائیں گے تو اس لیے ان دونوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ رکھ دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے ہاں سے اس کو خاص فضل مل جائے کہ وہ قاتل اللہ سے معافی مانگ لے اور جو مقتول جس کا ہوا اس کی طرف معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے غفور الرحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللّہ تعالیٰ رہے ہیں ان اللہ یغفر النوب و اللہ اللّہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان الغف الرحیم یہ اللہ کے ہاں ہم پر انعام ہے یہ والا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں بخشش مانگیں اپنی لیکن اگر ہم یہی گناہ بار بار کرتے رہیں تو پھر دل بھی سیاہ کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے گناہ سے فورن بھی توبہ کرنی چاہیے اور اتنے بڑے بڑے یہ قبیرہ گناہ میں آتا ہے ان سے بچنا ہی چاہیے اپنی لڑائی یا جھگڑے کو اس طرح تک نہیں لے کر جانا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ نوبت آ جائے اللہ کے نبی علیہ السلط وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں برا سمجھا جاتا ہے تو ہمیں تین دن سے زیادہ ناراضگی بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی سے اور پھر اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے انعام کا وعدہ کیا جو پہلے اپنے بھائی سے سلام کرتا ہے یا بول چال میں پہل کرتا ہے اسی طرح کسی کو ہم نے پہلے سلام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نیکیاں کیا ہے تو یہ سب ہم پر انعام ہیں تو اللہ اللہ کے نبی علیہ صلاط وسلام کی یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے وعید ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے لڑتا ہے اور اپنی لڑائی کی نوبت وہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان باہمی محبت پیار اور اخلاص کو پیدا رکھے اور ہمیں اس وعید اور اس کام سے دور رکھے جب کہ یہ حدود اللہ ہیں قتل کرنا کسی کا کسی کی انسان کی جان مارنا اس کا بدلہ اس کی جان ہے لیکن یہ ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے اس میں بھی ہمیں یہ چیز سبق دیتی سبق سیکھنا ہے اور یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ حدود اللہ کا جو نفاذ ہے یہ ہر کسی کے ہاتھ کی بات نہیں ہے کوئی بندہ بذات خود یہ کام نہیں کر سکتا یہ ملک کی لیول پر حکومت میں یا خلافت میں یہ حکمران کا کام ہے تو یہ بھی ہمارے آج کل کافی چیز اٹھتی ہے کہ ہمیں جو برائی نظر آتی ہے اس کو ہم اپنی طاقت سے روک لیں تو ایسا بھی درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ تعلیم بھی ہمیں نہیں دی کہ ہم خود کسی کی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے چل, چل پڑیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور اسی کے ذمے ہی یہ رہنی چاہیے اسی طرح جہاں حدود اللہ کا نفاذ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باہمی محبت پیار اور اخلاص سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے ارادے کو نیک خالص بنائے اور تمام وسوسوں سے ہمیں دور رکھے اپنے بھائی کے لیے ہمارا دل صاف ہو محبت ہو آپسی مسلمانوں میں الفت سے ہم رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے جہاد کی توفیق عطا فرمائے اپنے راستے میں ہمیں قتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلیمت اللہ کے لیے جس طرح ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد میں وہی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاں فی فیصل اللہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تعفرمائے وہ ماں توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت توقل تو بہلیہ